مدینے کے شمال میں ایک سو ستر کلو کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی اب ایک ایسی بستی رہ گئی ہے جس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے غزرے کا سبب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلی حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ زاب کے تین بازو میں سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور معمون ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بقیہ دو بازو یعنی یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو اور مسلمان ایک پہم ریس کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائے سازشوں اور کاریوں کا گڑھ فوجی انگیش کا مرکز اور لڑانے بڑھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کام تھی اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگہ التفات کا مستحق تھا رہا یہ سوال کہ قیبر واقع ایسا تھا یا نہیں تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل قیبر ہی تھے جو جنگ قندق میں مشرقین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریضہ کو غدر ویانت پر آمادہ کیا تھا نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے پانچویں کالم یعنی منافقین سے اور جنگ عذاب کے تیسرے بازو بنو قطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم کر رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی کاروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا اور ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہم میں بھیجنی پڑتی اور ان دسیسا کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلاً سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زرام کا صفایہ کرنا بڑا تھا لیکن ان یہود کے تین مسلمانوں کا فرض درقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاقیر سے کام لیا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور جنگجو اور سرکش تھی مسلمانوں کے مد مقابل تھی اس لیے مسلمان اسے نظرانداز کر کے یہود کا رق نہیں کر سکتے تھے لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس مہا زارائی کا قاتمہ ہوا ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا قیبر کو روان گی ہے ابن ساخ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودیبیہ سے واپس آ کر ظل حجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند مدینے میں قیام فرمایا ہو گئے مفسرین کا بیان ہے کہ قیبر اللہ تعالی کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا اللہ نے تم سے بہت سے والنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا اس سے مراد حدیبیہ ہے اور بہت سے, موال غنیمت سے مراد قیبر ہے اسلامی لشکر کی تعداد منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اس لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا جب تم والے غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا اعلان فرما دیا روانہ ہو سکتا ہے جسے واقع جہاد کی رغبت اور قائش ہے اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بےت رضوان کی تھی اور ان کی تعداد صرف چودہ سو تھی اس غزے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت سبا بن کو اور ابن ساخ کے بقول نمیلہ بن عبداللہ علیہ السی کو سونپا گیا محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے اسی موقع پر حضرت ابو خریرہ رضی اللہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے اس وقت حضرت سبا بن ارفتح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو حریرا خدمت نبوی میں حاضری کے لیے قیبر کی جانب چل پڑے جب خدمت نبوی میں پہنچے تو قیبر فتح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرا اور ان کے رفقا کو بھی غنیمت میں شریک کر لیا یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں حمایت میں منافقین نے بھی خاصی کی چنانچہ راسل منافقین عبداللہ بن ابئی نے یہود قیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہارا رخ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا چوکن نہ ہو جاؤ تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے اور دست ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل قیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنارا بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس کو حصول مدد کیلئے بن اغتفان کے پاس روانہ کیا کیونکہ وہ قیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے قلاف ان کے مددگار تھے یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر قلبہ حاصل ہو گیا تو قیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی قیبر کا راستہ اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا پھر وادی اصحابہ سے گزرے اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے مگر یہ وہ رجی نہیں جہاں عزل وقارا کی قداری سے بنو لہیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید و قبیب کی گرفتاری اور پھر مکے میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا رجی سے بنو قضوان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی اور بنو پان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے قیبر کی راہ لیے راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے اس لیے وہ واپس پلٹ کر آ گئے اور قیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر معمور تھے ان میں سے ایک کا نام حصیل تھا ان دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے قیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنوغت پان اور یہود کے درمیان غائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات قدم کر دیں ایک رہنما نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا چنانچہ وہ آگے آگے چلا ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا یا رسول اللہ ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے اس نے بتایا کہ ایک کا نام ہزن یعنی سخت اور کھردرا آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش یعنی تفریح و استراب والا آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتب لکڑہ آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا حسین نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا ہے حسیل نے کہا مرحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا راستے کے بعض واقعات نمبر ایک حضرت سلما بن اکوا کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قیبر روانہ ہوئے رات میں سفر تیہ ہو رہا تھا ایک آدمی نے عامر سے کہا اے عامر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ عامر شاعر تھے سواری سے اترے اور قوم کی حدیقانی کرنے لگے اشعار یہ تھے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نماز پڑھتے ہم تجھ پر قربان تو ہمیں بخشتے جب تک ہم تقوی اختیار کریں اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون حدیقہ ہے لوگوں نے کہا آمیر بن آب صلی اللہ علیہ شہادت واجب ہو گئی آپ نے ان کے وجود سے ہمیں ور کیوں نہ فرمایا صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے اور یہی واقعہ جنگ قیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا اسی لیے انہوں نے یہ کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہراور ہوتے نمبر دو قیبر کے بالکل قریب وادی صحبہ میں آپ نے اثر کی نماز پڑھی پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سانا گیا پھر آپ نے کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا اس کے بعد آپ مغرب کے لئے اٹھے تو صرف کلی کی صحابہ نے بھی کلی کی پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا پچھلے ہی وضو پر اقتفاہ کیا پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی نمبر تین نیز جب آپ قیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھیر جاؤ لشکر ٹھیر گیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ ساہ فگن ہے ان کے پروردگار اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار اور شیعاتین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار ہم تج سے اس بستی کی بھلائی اس کے باشندوں کی بھلائی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور اس بستی کے شر سے اس کے باشندوں کے شر سے اور اس, میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اسلامی لشکر قیبر کے دامن میں مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی قیبر کے قریب گزاری لیکن یہودیوں کو کانوں کان قبر نہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے چنانچے اس رات جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر قیدر کی طرف بڑھے ادھر اہل قیدر بے قبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے اچانک لشکر دیکھ کر ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر قیدر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے قیبر کے قلعے قیبر کی آبادی دو منتقوں میں بٹی ہوئی تھی ایک منتقے میں حزب ذیل پانچ قلعے تھے نمبر ایک اسن نام نمبر دو اسن صعب بن ماز نمبر تین حسن قلعہ زبیر نمبر چار اسن ابی نمبر پانچ حسن نظار ان میں سے مشہور تین قلوں پر مشتمل علاقہ نداح کہلاتا تھا اور بقیہ دو قلوں پر مشتمل علاقہ شخ کے نام سے مشہور تھا قیبر کی آبادی کا دوسرا منتقہ کتیبہ کہلاتا تھا اس میں صرف تین قلے تھے نمبر ایک حسن قموس یہ قبیل بنو نظیر کے قاندان اب الحقیق کا قلہ تھا نمبر دو حسن بتی نمبر تین اس نسلالم ان آٹھ قلوں کے علاوہ قیبر میں مزید قلے اور گڑیاں بھی تھی مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت و حفاظت میں ان قلوں کے ہم پلہ نہ تھی جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منتقے میں ہوئی دوسرے منتقے کے تینوں قلے لننے والوں کی کسرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیئے گئے لشکر کا پڑاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا اس پر پر حباب بن منظر نے نے کیا یا رسول اللہ یہ کہ اس مقام پر اللہ یہ مقام کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ مقام قلعے نتا سے بہت ہی قریب ہے اور قیدر کے سارے جنگو افراد اسی قلعے میں ہیں انہیں ہمارے حالات کا پورا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی قبر نہ ہوگی ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے ہم ان کے شپون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے پستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے قالی ہو اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو رائے دی ہے بالکل درست ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئے جنگ کی تیاری اور فتح کی بشارت جس رات خیبر کے حدود میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن نبی طالب کہاں ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ کائی ہوئی ہے فرمایا انہیں بلالاؤ وہ لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لواب دہن لگایا اور دعا فرمائی وہ شفایاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو واللہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے مورکی کا آغاز اور قلعے نام کی فتح بہرحال یہود نے جب لشکر دیکھا تو سیدھے شہر میں بھاگے اور اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعے نام پر حملہ کیا کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور سٹریٹیجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حصیت رکھتا تھا اور یہی قلعہ مرحب نامی شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے ایک ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا حضرت علی بن ابی طالب مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہوئے میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی جس کی کیفیت سلما بن اکوا نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ کیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا قیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار پوش بہدر اور تجربہ کار جنگ و پیکار کا شول ازن ہوں اس کے مقابل میرے چچا آمر نمودار ہوئے اور فرمایا قیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں ہتھیار پوش شہزور اور جنگجو پھر دونوں نے ایک دوسرے پروار کیا مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کے ڈھال میں جاچ بھی اور عامر نے اسے نیچے سے ماننا چاہا لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بلا کر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اکٹھا کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے وہ بڑے جانباز باز مجاہد تھے کم ہی جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے حضرت سلمہ بن اقوا کا بیان ہے اس وقت حضرت علی نے یہ اشار کہے میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا جنگل کے شیر کی طرح قوفناک میں انہیں ساکھ کے بدلے نیزے کی ناب پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں دھیر ہو گیا پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی جنگ کے دوران حضرت علی یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے قلعے کی چوٹی سے جھاک کر کہا تم کون ہو حضرت علی نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں یہودی نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تم لوگ بلند ہوئے اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر میدان میں اترے اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا اس کے بعد حسن نام کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سربراوردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تابع مقاومت نہ رہی چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے بعض ماقص سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقاومت کا سامنا کرنا پڑا تا ہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اس لیے چپ کے چپ کے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعے صاحب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعے و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر انصاری کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا اور تین روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں لہذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارامت ہو اور جہاں سب سے زیادہ قرآک اور چربی دستیاب ہو اس کے بعد لوگوں نے حملہ کیا اور اللہ عزوجل نے قلعے ساب بن ماس کی فتح عطا فرمائی قیبر میں کوئی ایسا قلعہ نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی رہی ہو اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش پیش تھے یہاں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی اور پھر اسی روز سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے اس میں بعض منجیق اور دبابے بھی پائے ابن ساخ کی اس روایت میں جس شدید کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے زبہ کر دیے اور چولوں پر ہانڈیاں چڑھا دی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گھے کے گوشت سے منع فرما دیا اللہ علیہ وسلم محمد وادہ آلہی وسبہی وسل اللہ